بسم اللہ دی مصنون دعاؤں کی بہت زیادہ برکات تھیں دیکھو جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر جب داخل ہوتا ہے اور گھر کا دروازہ دعا پڑھ کر بن کر لیتا ہے تو شیطان وہاں پر رک جاتا ہے گھر میں داخل نہیں ہوتا جب کوئی کانا کانے لگتا ہے تو شیطان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اگر وہ کانے سے پہلے گانے کی دعا پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا ایک صحابی کانا گانے لگے تو دعا پڑھنا بھول گئے جب گانے کے دوران یاد آیا کہ میں نے تو دعا نہیں پڑھی فورن درمیان میں اللہ کا نام لیا پڑھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے صاحبہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ کیوں مسکرائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دعا نہیں پڑھی تھی تو شیطان اس کے ساتھ کانے میں شامل ہو گیا تھا جب اس نے دعا پڑھ لی تو شیطان نے سارا کانا کر دیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اسی کی مناسبت سے دعائیں پڑھی مانگی ہیں تو جین الفاظ میں وہ انہوں نے دعائیں پڑھی تو وہ بڑی پرتاثیر اور بڑی نور کے حامل ہیں اگر انسان خود مانگے گا تو اس کی گہرائی میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا بندے کے اپنے الفاظ میں اتنی معرفت نہیں ہوتی جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں گہرائی ہو. بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے موظائف مانگتے ہیں تو بھائی مصنون دعائیں پڑھیں مصنون دعاؤں کی برکت سے عامل اسے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا یہ عامل لوگ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں پیسہ بٹورنے کی ان کو خوب طریقے آتے انسان سوچ کر حیران ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ زفران لاؤ ہم نے اس سے نسخہ لکھنا ہے اب زفران تو جب وہ ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا اب وہ بار بار اسی سے لکھتے ہیں اور کسی سے اتنا بڑا پیسہ زفران کی قیمت خالص جب ہو تو سونے کے برابر بلکہ سونے سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ دہلی کے ایک عامل نے کسی کے ساتھ ساز باز کی ہوئی تھی اس نے الو پالا ہوا تھا اب اس کے پاس الو کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں سے چھوڑے پھر اپنی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس کو ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے جسے کبوتر ہوتا ہے تو اس عامل کے پاس جو کہ جاتا ہوا کہتا کہ آپ الو لے آئے میں اس کو ذبح کر کے اس کی خون سے تمہاری لیے تجویز لکھوں گا بندہ پریشان حال ہو کر ڈھونڈتا رہتا نہیں ملتا تو عامل کے پاس آ جاتا اور کہتا کہ مجھے تو نہیں مل رہا عمل کہتا فلاح بندے کے پاس جاؤ شاید اس کے پاس ہو تو وہ منہ مانگی قیمت سے خرید کر لاتا اور عامل اس کو تو آزاد کر دیتا وہ پھر وہی چلا جاتا اور کسی خون مرغی وغیرہ کے خون سے لکھ کر اس کو تجویز دے دیتا ہے یہ عاملوں کے طریقے ہمارے مشاف کہتے ہیں کہ عامل نہ بانیں کامل پانے طلبہ کو چاہیے کہ وہ شریعت متحرک کی پابندی کرے عاملوں کے پیچھے باغنی کی پیچھ بجائے شریعت متحرک کی پابندی کرنی چاہیے اور سنت مسنون دعاؤ کے کا معمول بنانا چاہیے